اصل تم غالب رہے ہو اگر تم ایمان کے اوپر ہو جس نے ایمان بچا لیا وہ غالب ہے بے شک مرا پڑا کیوں نہ اگر ایک کافر نے تمہیں گھوڑے کے نیچے رون دیا وہ کافر کامیاب ہے یا نیچے رونڈا ہوا آدمی کامیاب ہے ایک کافر نے تمہارے ستر ٹکڑے کر دیے یہ ستر ٹکڑے ہونے والا کامیاب ہے کرنے والا کامیاب ہے کائل غلیظ کافروں سے کہ تم زندہ ہو تب بھی ناکام ہم مر گئے پھر بھی کامیاب کامیابی کامیابی کا مقصد زندہ رہنا نہیں ہے کامیابی کا مقصد اللہ کو لینا ہے تو جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہے بس آئے تو آئے اترتی گئیں صحابہ کے دل کھلتے گئے انہیں بتایا گیا چیز کہ یہ یوں ہوا تھا یہ یوں ہوا تھا کبھی اللہ ہلکا سا ڈانٹ دیتا ہے کبھی پھر گلے سے لگانے کے لیے پیار دے دیتا ہے کبھی پھر غصّے سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ذرا چھوڑ دیا نبی کی بات نہیں مانی پھر ساتھ کہتا نہیں میں نے بخش بھی دیا پھر آخر میں اپنے نبی سے سفارش کرتا ہے کہ یہ ذرا دائیں بائیں ہو رہے تھے آپ ذرا آپ نرمی کی آپ اپنا دل بڑا کیجیے نرمی کیجیے اور آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے ان کو معاف کیجیے ان کے لیے ہاتھ ہمارے دربار میں کہیے کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے تو آپ کی جماعت پھر جڑ جائے گی اور پھر فتوات کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا تو یہ آئسے بہت عجیب ہیں ان کو تو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو جو صدمات پہنچے ہوئے ہیں ان صدمات سے وہ ابھر آئے اور ان کو پتا چلے کہ غلبہ کسے کہتے ہیں شکست کسے کہتے ہیں دو آدمی پر تھوڑی دن مار کہتے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اور میں نے اکثر دیکھا موجودہ زمانے میں وہی مسلمان مایوس ہیں الحمدللہ جن کے کپڑوں کی اتنی بھی خراب نہیں ہوئی پچھلے ڈیڑھ سال میں ہوئی ہے خراب بھائی در بدر ہو گئے تو وہ ہو گئے بےچارے افغانستان والے یہاں مارے پڑی تو مجاہدوں کی کو پڑی کوئی اندر کوئی باہر کوئی ادھر کوئی جیلوں میں کوئی ہتھکڑیاں لگا کے کسی گیا کسی کے ساتھ کیا ہوا اور ہائے ہائے بتا دی اس طبقے نے جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھی کسی نے اب کیا ہوگا جی اب کیا ہوگا جی اب کیا ہوگا جی مر گئے جی کھا گئے وہ اوپر سے آ گئے نیچے سے آ اب یہ ہوگا اب کسی میں جائے تو گھر میں نہیں آنے دینا اسٹیر کے اوپر کپڑا لگا دو جھنڈا جو ہے نا وہ جلدی سے نکال کے بیگم کو دے دیا جلدی سے اس کو دسترخوان بنا دو دیتے کہیں کو دیکھنا لے میرا مجاہد باہر گھر کے باہر لکھ کے لگا دو میرا مجاہدوں نہ تعلق تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا اپنے اوپر تک لگا دو کہ اے کابرو میں جہاد کو نہیں مانتا مجھے نہ مارنا مجھے نہ مارنا اللہ کے لیے نہ مارنا ان کو بلا ان کو ٹی پارٹی کراؤ ان کو کہو کہ جہاد تو اسلام میں ہے ہی نہیں بالکل اسلام تو پرمن مذہب ہے تین ہے ہمیں تم مانو ہم بہت لیک ہے سیکولر ہیں اور ساڑیاں چھوٹی کراؤ چلا شلوار ٹکروں کے نیچے کرو اور مدرسوں کے اوپر کمپیوٹر رکھ دو اور وہاں کو انگریزی بولنے میں بھائی نہیں عربی نہیں پڑھاتے ہم تو انگریزی پڑھاتے ہیں سارے حو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہوا سارے ہوو ہو کر رہے ہیں وہاں جا کے دیکھ لو بالکل تمہاری نسل کے لوگ ہیں سب ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک مارو نہیں ہمیں اللہ کے لیے نہ مارو پھر بھی مر جاتے ہیں. پھر بھی مر جاتے ہیں پتا نہیں یہ افسوس اس ہوتا ہے کہ پھر کیوں مرتے کیوں جب اتنا راضی کر لیا ان کو تو پھر تو نہیں مرنا چاہیے تھا نا بھائی پھر بھی مر جاتے ہیں روزانہ تو اس لیے میرے بھائیوں को पढ़ने کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ باغلہ نہ کریں جہاد کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا روپوش ہے جی. وہ بھی روپوش ہیں وہ بھی روپوش جی. اپنے ہیں یہ بے چارے سارے اپنے ہیں مسلمان سب اپنے ہیں کسی سے کوئی ڈھنگ نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کفر سے مقابلہ تھا ہے رہے گا اور سارے آ ہیں اس طرح سب آ رہے ہیں سب اب اعلان کرنے والے کچرتے بات کے واقعی پڑو دیا سمجھو دیا اس لیے کہ آپ کوئی نہیں بخشتا ہمیں کسی کو نہیں چھوڑتے کسی کو معاف نہیں کرتے تو جہاد کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر غیرت رہے عزت رہے ایمان رہے تو یہ آجے بہت عجیب ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب منظر تھا مسلمان مجاہدین کی لاشیں ٹکڑے پڑے ہوئے حضرت حمزہ کا ساری ادھر بازو ادھر کاگے ادھر کلیجہ ادھر حضرت سعد میں رضی کا لاشا ادھر حضرت زیاد زیادہ شگن کی لاش نبی کے قدموں میں سات صحابہ کی جوان جوان چہرے ایسے سامنے پڑے اللہ کے نبی کے سامنے سے تیر کھاتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت نے اپنا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ہو گیا اسی تیر کھائے ہاتھ پر اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے ہاتھ کر لیتے تھے کہ میرے ہاتھ کو لگ جائے ان کو نہ لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی پٹیاں بندی ہیں سر میں چوٹ چہرے پہ چوٹ دانتوں پہ چوٹ بدن پہ چوٹ اور ان, حالات میں ان حالات کے اندر صحابہ ٹوٹے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آتی ہے ولادل مت ہو جانا ولا تزن غم نہ کرنا تم ہی غالب رہو گے ان کم تم مہمنی ایمان والے کس موقع پہ کون سی آیت نازل ہو رہی کس موقع پہ کون سی آیت نازل مذاق اڑایا میں نے ایک دفعہ اخبار میں مضمون پڑھا کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو کے ہاتھوں اور پھر کہتے ہیں کا کفر نہیں کی. یہ آئے تو اسی وقت نازل ہوئی تھی جب مر رہے تھے لاشیں بکھری پڑی تھیں اللہ کے نبی زخمی کھڑے تھے تو اللہ کہہ رہا تھا ہمت نہ ہارو تو آج اگر مسلمان نے دوسرے کو یہ آئے سنائے تو کیا وہ پاگل ہو گئے عقل مندی آج اسی کا نام ہے کہ بس جان بچاؤ بے شک بیٹی بیچنی پڑے دین دینا پڑے غیرت غیر کرنی پڑے جان بچاؤ خدا کی قسم جان نہیں بچ سکتی جب موت کا وقت آئے گا موت آئے گی اور آ رہی ہے جن کو تم نے موت کا عالم کردار سمجھا ان پر بھی آ رہی ہے کیسے موقع سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا صحیح ہمت نہ ہو جانا بد دل نہ ہو جانا سست نہ ہو جانا بزدل نہ ہو جانا گوشہ نشین نہ ہو جانا ولا تہین شبے دنیا میں مبتلا نہ ہو جانا شہادت سے نفرت نہ کرنے لگنا جہاد نہ چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ سارے تر لغت سے ثابت ہیں ولا اور غم بھی نہ کرو جن جو تمہاری کٹے پڑے ہیں نا یہ کئی اور اڑ رہے ہیں کہ وہ تمہارے کٹے پڑے ہیں یہ کہیں اور اڑ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں مزے کر رہے جولائی بیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے خود تفنایا ان کو میدان کے اندر اور کہا کہ ابھی قبر میں تھا کہ ہورے آ چکی تھی وہیں پر جلدی نکل آئے بے پردگی ہو رہی تھی ہورے آ چکی تھی ان کی بھاپ ایک صحابی تھے وہ اسی طرح پڑھے تھے تابعین میں سے کتنے کا کتنوں سے نکاح ہوا تو شہادت کی حالت میں اڑنی کی کہ تین سے بھی نکاح ہو چکا ہے باقی تھوڑی سی اور باقی یہ تو اڑ رہے ہیں یہ تو مچڑ رہے ہیں جن کو تم کہہ رہے نا چوٹے ہو گئے یہ مر گئے یہ بکھر گئے ان کی لاشیں پڑی یہ جوان تھے شادیاں کرتے حضرت حمزلہ نئی دلہن کو چھوڑ کے گئے تو تمہیں کیا پتا وہ کہاں ہے قرآن کی آیتیں تھیں جو منسوخ ہو گئی آپ کو پتا ہے قرآن کی آئے تھی اور اللہ نے منسوخ کی تاکہ مسلمان اللہ پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادا سے کہا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا اللہ ہم سب سے راضی اللہ ہم سب سے راضی ہیں اور ان نعمتوں میں ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں تھا ہماری خواہش ہے ہمیں ایک منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پیچھے رہنے والوں کو بتاؤں اسی رستے پہ آنا کہیں وہ شہادت سے ہٹ نہ جائیں ہمیں اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھیجنے میں خطرہ ہے ہماری یہ کٹی کٹیور علاقے دیکھ کے پیچھے والے ڈر رہتا اس رستے سے ہمیں بھیجا انہیں بتائے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پر اللہ نے کہا سب کاؤں میں تمہارا پیغام تو پہنچا دیتا ہوں لیکن تمہیں نہیں بھیجتا اس لیے کہ تمہیں بھیج دیا تو پھر سبھی میدان میں آ جائیں گے شہادت کے لیے پھر اللہ پہ یقین کرنے والے نہیں ہوں گے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنے والے ہوں کیا انداز ہے آپ دیکھیں قرآن ٹوٹی ہوئی لاشوں پر یہ ایسے نازل ہو رہی ہیں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر اشلا پر کٹے ہوئے اعضا پہ اللہ मत हो ہو جانا मत हो ہو جانا یہ جو کٹے پڑے ہیں یہ ناکام نہیں ہے یہ کامیاب ہے یہ جو کاٹ کر گئے ہیں وہ ناکام اسی رسے میں چلو بلا کے تمہیں دنیا میں بھی غلبہ ملے گا عمرت میں بھی غلبہ ملے گا غلبہ اس چیز کا نام ہے کہ ایمان بچائے غلبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جان بچائے اگر ہم کافر ہو کر جان بچا لیں ہم غالب ہیں اگر ہم اپنی بیٹیاں بیچ کے ایمان بچا لیں ہم غالب ہیں کیا ہم اپنی غیرت اور عزت پروخ کر کے ایمان جان بچا لیں ہم غالب ہیں نہیں ہم بت جائیں اور ہمارا ایمان بچ جائے ہم غالب یہ ہے مر تو سارے کیسا رہو کتنا بھی مر گئے صحابہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے سلاب کی میوبی بھی موجود نہیں ہے اس کے سامنے لڑنے والے بھی موجود نہیں ہے ساتاری بھی نہیں ہے اور خوارزم بھی موجود نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے زمانے میں سب چلے گئے بتاؤ کامیاب کون تھا ناکام کون تھا جو اللہ کے رستے میں کٹا کٹا وہی کامیاب تھا جو بھاگا منہ موڑا وہ ناکام تھا کیسے موقع پہ کیسی آئےت مارکل ہو رہے تھے کاش وقت بھی کو گلی گلی جا کے سنائے ولا تئین وہ کیوں کیا ممت ہو رہے وہ کیوں हो رہے ہو وہ کیوں پریشان ہو رہے کیا بگ رہا ہے تمہارا تمہارے چند دلہوں کو اللہ لے کے آئے ہونے کے لیے چند دلہے تمہارے جیلوں میں پڑے ہیں جہاں ہر رات ان کی صدح قدر ہے جہاں ہر سر ان کا مقامات ہے تمہیں کیا پتا جیلوں میں لوگوں کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے کیسی زیارتیں ہوتی ہیں کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اور باقی تم سارے زندہ ہو ایمان پر موجود ہو دین پر موجود ہو کیا بگڑا ہے تمہارا رب نے تمہیں چھوڑا ہے محاور دار رب کا ربو کا وہ ناراض بھی نہیں ہے آپ پیٹ پھیرو گی تو ناراض ہو جائے گا بالا کہیں اگر یہ آئے کہ نازل ہو رہی ہوتی بدر کے موقع پہ تو سمجھ آتی پتہ کے وقت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پہ زخم ہوئے بیٹھے اللہ کہہ رہے سوچ رہی ہونا کھڑے ہو گئے نہیں ہے سوچا اللہ ہمت نہیں ہارنا ولا تاجم غم بھی نہ کرو کوئی نقصان نہیں ہوا تمہارا لا اور تم ہی غالب ہو انکن تم مومنین اگر تم ایمان پر رہے ایم سس کم کر ہن اب ذرا انسانی نفسیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کسلے آلات دکھا رہا ہے کرن اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں فقد مسل قوم کر ہم وکلو تو کاپروں کو بھی اس جیسے زخم پہنچ چکے ہیں بدر کے میدان میں ان کے بھی تو ستر مارے گئے تھے ستر قیدی بھی بنے تھے تمہارا تو ایک بھی قیدی نہیں بنا و تل کلیام الداب ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں کیوں والی تا کی تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان لے جان لے الگ کر دے متمیز کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ تقی زمین اور اللہ تم میں سے کچھ کچھ شہادت شہید بنائے اتنی ساری لے جانے آن سے ان کے لیے اللہ علب الالمین اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے والی صلی اللہ اللہ دین اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ایمان والوں کو یہ تھوڑی سی مشقت تکلیف آئی اب دل صاف ہو گئے دل پاک ہو, ہو گئے گناہ معاف ہو گئے تکلیفوں کی وجہ سے یم حقل کافرین اور اللہ کافروں کو مٹا دے تو وہ مار کے چلے گئے یہ لاگے پڑی ہیں اللہ کہتے مٹیں گے وہی بچو گے تم ہی یہ اللہ پر یقین کی بات ہے ام حد کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کیا تم میں سے اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں الگ کیا ان کو جو صبر کرنے والے ہیں ولاقت گن تم تمن نو مو تم قبلی تم تو موت مانگا کرتے تھے موت کی تمنا کرتے تھے موت پانے سے پہلے کہتے تھے اللہ ہمیں شہادت دے ہمیں مقام دے فقدر آئی تم تم اب تم نے اپنی آنکھوں سے اس موت کو دیکھ لیا وہاں محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علام اللہ کے رسول ہیں بہت خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے افعیم ماتا اگر ان کا انتقال ہو گیا اوپیلا قتل او قتل او قتل یا وہ شہید ہو گئے ان قلب تم اللہ کاب کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے پھر جاؤ گے وہ میں اور جو اپنے پاؤں پہ الٹا پھر جائے گا فلیں اللہ سیاح وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا ویسا یجز اللہ, اللہ تعالیٰ بدلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو بہت عجیب آئے بہت عجیب مسلمانوں کو دور دیا اپنی ذات کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کی شہادت پر بھی بدل نہیں ہونا تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہے دنیا میں خود بتاؤ سچ بتاؤ اب کل میں خبر آ جائے لوگوں کی کہ وہ شہید ہو گئے وہ پکڑے گئے ہم تو بیٹھ جائیں گے پتہ نہیں اللہ تھا کہ نہیں تھا ہے کہ نہیں ہے اللہ کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے تو تم نے نہیں پھرنا اب اس سے محمد صلی اللہ علام سے بڑا کوئی ہے دنیا ہم نے یہ فلاں کی وجہ سے جہاز چھوڑ دیا ہم نے فلاں کی وجہ سے چھوڑ دیا فلاں کے ساتھ یہ ہوا تو ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائے تو تم نے نہیں چھوڑنا کتنا اونچا نظریہ دے کر چلے گئے کتنا اونچا نظریہ چنانچہ صحابہ نے اس صدمے کو برداشت کیا جب آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا بہت بڑا صدمہ تھا صحابہ کے ہوش و آواز ختم تھے یہی آیتیں کام آئیں صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر پڑی صحابہ پھر اللہ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے اسی طرح سے ما گان علیہ ال تم اللہ بز ملّہ اور کوئی شخص نہیں مر سکتا مگر اللہ کے حکم سے کتاب مجل یہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر میں ہر آدمی کا ٹائم مقرر ہے کوئی بم ووریوں میں کود جائے یا کوئی اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھا رہے موت اللہ کے حکم سے آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی وہ چاہتا ہے دنیا کا بدلا کہ مجھے یہی سب کچھ مل جائے نماز پڑھنے اللہ روزی میں برکت دے دے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ گھر میں کھانا ذرا اچھا ہو جائے کسی سے فضیلت سنی حج کرو گے تو مال بہت کہتا ہے یار میرا ویزا بھی لگوانا ذرا اس کا ویسے کوئی بتاتا رہے جنت ملے گی یہ ملے گا کہتا ٹھیک کہ ہے جنت تو آگے ہے دنیا تو جو ہر کام میں دنیا ہی کو سامنے رکھتے ہیں فرمایا نوتی ہی مینا ہم اسے دے دیں گے اس دنیا میں سے تھوڑا بہت جتنا لکھا ہے دے دیں گے وہیور صواب آخرہ اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا بدلہ نُؤْتِهِ تینا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے وسع نجی اور ہم انطرف ثواب دیں گے بدلا دیں گے شکر گزاروں کا تو اب کائم نبی اور بہت سارے ایسے نبی ہو چکے ماہو جن کے ساتھ مل کر کتال کیا ربی یون قطیر بہت سارے اللہ والبی کہتے ہیں اللہ والے معلوم بھی کرتے ہیں ربی بھی کرتے ہیں نادان لوگ کہتے ہیں کہ قتال نبیوں کا کام نہیں نبیوں کا کام ہے اور اللہ نے قرآن میں نسل قتی میں ذکر کیا جو کہے کہ ہم دنیا میں مارنے کے لیے نہیں آئے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے وہ نبیوں کو گالی دیتے ہیں انہیں توبہ استفار کرنا چاہیے ہم دنیا میں ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا اللہ ہمیں جو کام پہ لگا دے ہم تو لوکر مالک ہیں اللہ کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھیں گے اللہ کہے گا مسوات کرو مسواس کریں گے اللہ کہے گا اس میدان میں نکل کے کتال کرو کتال کریں گے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں اور اس کام کے لیے نہیں آئے ہم تو غلام ہیں ہم تو بندے ہیں مالک جو جو حکم دیتا جائے گا ہم وہی وہی حکم پورا کرتے جائیں گے ہم اپنے لیے کوئی چیز متحین نہیں کر سکتے جب آزاد ہوگی نماز کا ٹائم ہوگا جب کپر کا حملہ ہوگا تو کتال کا ٹائم ہوگا جب مسلمان گرمی پڑا ہے اس کی ہمدردی کا کام ہوگا جب کوئی مسلمان قیدی پڑا ہے اس کے چھڑانے کے لیے لڑائی کا کام ہوگا جب کوئی کتا پیا ہے اس کتے کو پانی پلانا پڑے گا لیکن یہی کتا کسی مسلمان بہن پہ حملہ کر رہا ہے اس کتے کو مارنا پڑے گا اگر کوئی جانور بھوکا کرس رہا ہے اس جانور پر رحم کھانا پڑے گا یہی جانور کسی انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس جانور کو قتل کرنا پڑے گا اگر کسی انسان کے جسم میں درد ہے اس کے جسم کو دبانا پڑے گا محبت کے ساتھ لیکن اگر اس کے جسم میں تھوڑا ہے اس پھوڑے کے گند کو نکال کے باہر کاٹنا پڑے گا اللہ جس چیز کا حکم دیتا جائے گا ہم وہی چیز کرتے چلے جائیں گے نہ مسکرانا اخلاق ہے نہ غصے سے دیکھنا اخلاق ہے جس چیز کا رب حکم دے دے اسی کا نام اخلاق سمجھ آتی ہے آپ لوگ اب کافر پھر آپ کی مسلمان بہن کی عزت لوٹ رہا ہوں آپ مسکرا کر اسلام اخلاق کے اخلاق بغیر اخلاق یہ نہیں اللہ کے نبی نے جو کیا اخلاق ہے میں ثابت کروں اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے کی اخلاق کیا تھے فرمایا میں قلو کو ہوں القرآن فلو کو تک پورا قرآن حضور کا اخلاق تھا تو یہ آئیں نبی قات الا قرآن ہے کہ نہیں معلوم بھی اخلاق میں ڈاکٹر صاحب کے پاس دیکھ گزرت ہے انگوٹھے پہ کینسر لگائے کاٹ دو وہ کہتے ہیں نا نا نا اخلاق کے خلاف ہے کاٹ ہمیں ہاتھ پھیرتا رہتا محبت تو کاٹو بابا پورا جسم خراب ہو جائے گا کہیں کاٹنا اخلاق کہیں جوڑنا اخلاق مالک کس کا حکم دے دے بھائی اخلاق ہم اپنی طرف سے متعین کرتے رہے کہ یہ اخلاق ہے اور یہ نہیں ہے یہ فلاح ہے تو دماغ تین اپنے دماغ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کیا وہ تین کافی سمجھ آ رہی بات ہے حضرت من وقن اور بہت سارے نبی گزرے ہیں قاتل ماہو جن کے ساتھ مل کر قتال کیا رسبی بہت سارے اللہ والوں نے اب ان کا قتال کیسا تھا تین کام تھے ان کے قتال میں فما بہن بس وہ بز دل نہیں ہوئے لیما ان تکلیفوں کی وجہ سے فی سبیل اللہ جو انہیں اللہ کے رستے میں پہنچی فتح ہوتی رہے تو چڑنا آسان جب تکلیفیں شروع ہو جائیں تو سب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں میں نہیں وہ نہیں ٹوٹے وہ جہاں سے نہیں ٹوٹتی وہ ماں نہ وہ کمزور ہوئے سست ہوئے محمد نا قانو اور کے سامنے دب گئے. یہ وہ مسلمان جو اندر اندر سے کہہ رہے تھے یار چلتے ہیں ابو سفیان کے پاس درگاہ بنا کے اسے کہتے ہیں یار کیا لڑائی کرنی ہے تو بھی, تو بھی انسان ہم بھی انسان نہیں لڑتے اللہ نے کہا دیکھو تم تو خیر امتو دبنے کی باتیں کر رہے ہو نیچے جھکنے کی باتیں کر رہے ہو دیکھو سابقہ انبیاء اور ان کے اولیاء بھی نہیں جھکے تھے لڑتے رہے تھے تو تمہیں کیا ضرورت ہے چکنے کی تم اللہ والے بنو دیکھا جائے گا جو کچھ ہوتا ہے واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت سارے ندی سے گزرے بات ماحول ابیون کثیر ان کے ساتھ مل کے بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا نو پھر وہ سست نہیں ہوئے پھر وہ کمزور نہیں پڑے پھر وہ بدل نہیں ہوئے لیما ان تکلیفوں کی وجہ سے سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں پہنچیں پہنچی نہ وہ کمزور ہوئے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی وہ مت اور نہ کافروں کے سامنے دبے جھکے ولہ حقب الین اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو ایسے چٹ جانے والوں سے پیار کرتا ہے مماں کا نہ اور ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا اللہ ان قالو مگر انہوں نے یہی کہا ربنا ربانو بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے وہ اسراف و امرنا اور جو ہم نے زیادتی کی اپنے کام میں اسے بخش دے وہ تبیط اقدامہ ہمارے پاؤں جما دے القوم الكافرین اور کافروں پہ ہماری سر فرما انہوں نے ڈر کے کافروں سے مدد نہیں مانگی بلکہ مصیبت کے وقت اللہ سے مدد مانگی اور ثابت قدمی مانگی اللہ نے کیا کیا اللہ اللہ اللہ نے انہیں دے دیا ثوابت دنیا دنیا کا بدلا ثواب آخرا اور آخرت کا بہت خوب بدلہ محسن ایسے دل سے نیکی کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے اب گانوں نے تانے دینا شروع کی ہاں ہو گئی نا شکست بھانگیا تمہارا خدا ہم سمجھاتے نہیں تھے تمہیں کہ نہ جاؤ نہ لڑو ہم نے تو کہا تھا نکلو گے تو مارے جاؤ گے اب مرے ہو نا ہماری بات مان لیتے نا ہم تو کہتے تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں ایک ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا ان ظالموں کو آگے آ رہا ہے سارا تو اللہ نے کہا دینا من ایمان والو ان تو اللہ دینا کا فرو اگر تم ان کافروں منافع کا کہنا مان لو گے ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تم خسارے میں جا پڑو گے بل ان لا بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اس مصیبت کے وقت بھی اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا تمہیں تھوڑا سا آزمایا تھوڑا سا تھویا تھوڑا سا کچھ بھولے لے گیا اللہ نے دھو دیا تمہیں اب جب ماں بچے کو نہلا رہی ہے نا بہت چیختا ہے اس کا ناک صاف کرتی ہے کرتا ہے اور بھائی تیری ناک بھی صاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر جب اس میں اس پہ صابن لگاتے ہیں تو پورا گھر چہ چاہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ جب دھل کے بیٹھا ہوتا ہے صاف سے چورہ تھا کھیل رہا ہوتا ہے کہ میرا جسم ملکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی کافی تم گناہ کر لیتے ہو کافی پوٹلیاں بھری ہوتی ہیں تھوڑا ادھر سے ادھر سے مار کے زخمی کر کے قید میں ڈال کے یہ کر کے تمہیں پاک پاپ کر دیا کچھ تو آگے لے جا کے حوروں کے ساتھ بیا دیا دنیا میں کوئی رکھتے نہیں دے رہا تھا لڑتے سے کہتے ہیں مجاہدوں کو دیں گے ماسک بچائیں گے پیچھے کون سنبھالے گا اللہ نے کہا چلو ادھر آؤ تمہارے پاس بہتر بہتر ہے تو اس میں کیا نقصان ہوا تمہارا اللہ مولا ہے تمہارا کل بھی مولا تھا آج بھی مولا ہے تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بلند ہوں اولا تم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے بھوا خیر الناصرین بہترین مددگار ہے بہت مدد کرنے والا بے خوب مدد کرنے والا ہے اب کیا ہوگا آئندہ اب اگر تم ڈٹ گئے ان زخمی حالت میں بھی تم ڈٹ گئے تو کیا ہوگا سن الٹی پی کلو بلپا روبا ہم ڈال دیں گے کافروں کے دل میں روک بیما اس وجہ سے کہ اشرف و انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ماں اس چیز کو لم یونت دل بھی سلطانہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی سارے یہود میں سارا مشرق سب مشرق ہیں اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مشرق کمزور دل ہوتے ہے اللہ کی بات سچی ہے انٹرنیٹ سے کیا کہتا ہے یہ کہ بہت طاقتور ہیں جی تو بات کمزور ہیں پھر اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ ہو گیا اللہ روب ڈال دے گا ان کے شرک کی وجہ سے مابا ہوں آخرت آخر میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا و ظالمین اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانا اب لوگوں نے کہا کہ اے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کی نصرت آئے گی تو فرمائیں نصرت تو آئی تھی تم نے خود امیر کی نافرمانی کر کے اس کے بگا دیا تو اب تم قصور والا کا سازا اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا فرمایا تھا نہ ہوں جب تم انہیں کاٹ رہے تھے کاٹ رہے تھے قتل کر رہے تھے بے اذنی اللہ کی حکم سے عید ایرا فشلتم یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھائی وہ اور تم نے جھگڑا کر لیا فی الحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کے درے پہ بیٹھے رہنا ہے وہ اور تم نے نافرمانی کیس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی ماں بوجی تو تمہیں پسند تھی اللہ نے تمہیں پتہ دکھا دی اس وقت تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کر لید لی الدنیا تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب بن گئے مالی غنیمت جمع کرنے لگے صحابہ نے کسی کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تمبی کے انہیں کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا جمع کرنے لگے اس لیے بعض مفسرین نے بیان کیا امن تم میوری دنیا لل تم میں سے کچھ لوگ دنیا جمع کرنے لگے تاکہ ہمارے آئندہ جہاد اور آخرت کے کام آئے گی سرافا کم ہم پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا, ہٹا دیا ان سے پیچھے ہٹا دیا لے عبدالیعكم. تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اب صحابہ کانپنے لگے رونے لگے فوراً فرمایا ولاق آفان اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ حضو فضل مومنین تم ایمان والے ہو ایمان والوں کے اللہ فضل والا ہے شکست کا منظر جب تم چڑھے جا رہے تھے پریشانی میں کوئی پہاڑوں پہ کوئی, ادھر کوئی ادھر بھاگ رہا تھا ولا تلن اور پیچھے مڑ کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے پی اخرا تم تمہارے پیچھے تمہیں پہنچا غم بےغم غم پر غم ایک غم پہلے شکستہ پھر اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر کا। تمہیں تم نے نبی کو صدمہ پہنچایا اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں صدمہ پہنچایا جس چیز کو اللہ غم کہے گا وہ کتنی سخت ہوگی آپ یعنی صحابہ کے غم کا آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا صحابہ کو جو پہنچا اللہ اسے غم کہہ رہا ہے تو کتنا سخت ہوگا پھر تمہیں پہنچا غم پر غم لے کئی لا سا اتنا غم دیا کہ انسان سے غم ختم ہو گیا جب زیادہ غم ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے تاکہ تم غم نہ کرو علامہ فاطا تم اس چیز پہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی علامہ تم اور اس مصیبت پہ جو تمہیں پیش آئی و اللہ بما تعملون پھر اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے تمہارے امال کی تم انزل علیکم پھر اللہ نے اتارا تم پر ممباد الغمی غم کے بعد امن تن امن نازل کیا نوع جو ایک اونگ تھی نیند آنے ل یگ شا تھا جتنے ڈھانپ لیا تم میں تھے ایک جماعت کو صابہ لڑ رہے تھے اچانک تلواریں ہاتھوں سے گری ہوں گی اور جب آنکھ کھلی تو دماغ صاف ہو چکے تھے اور دلوں کو اطمینان ہو چکا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میدان دیہات میں نیند کا آنا یہ نشانی ہے اللہ کی نصرت کی اور ذکر میں نیند کا, کا آنا یہ نشانی ہے اللہ کی ناراضی کی کہ اللہ چاہتا ہے میرا نام نہ لے اس لیے سلا دیتے ہیں اسے. جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے مل آلہ کے اندر اسی طرح سبق وغیرہ میں سونا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جاگ جائیے مہربانی کر کے البتہ جب لڑنے جائیں تو وہاں کلاشن لے کے تو کئی ساتھیوں نے بتایا کہ لڑکئی چلا رہے اور نیند آ کے اوپر پھر اٹھ کے دوبارہ شروع کر دی یہ مالک کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے ان کے دلوں لیکن جو مفکرین ہوتے قَدْ اپنی جان کو اہمیت دے رہے تھے نہ نبی کی فکر کے اللہ کے نبی شہید ہوئے نہ کسی کی فکر بس ہم بچ جائیں کسی طرح سے تو ان کو کہیں اونگ آ رہی تھی وہ تو پریشان ہی تھی اونگ نہیں آ رہی تھی. یز اللہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے حق جاہلوں والے گمان کہ اللہ ہے نہیں اللہ طاقت نہیں دیتا اللہ نے شاید اللہ ان کافروں سے راضی ہو گیا ہوگا اس وجہ سے اس نے ان کو قوت دے دی ہے ایسے گندے گندے گمان اللہ سے کر رہے تھے یقنا اور کہتے تھے لنا من لامل امریکی اللہ الام المری منشی کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے کوئی چیز ہے بل انل امرا بل اللہ آپ فرما دیجئے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں یق پونا انفسین وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں بات یوگون جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے یقولون کہتے تھے لو کان الام المری شیون اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ معاملہ ہوتا ماں پتلنا ہا ہونا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ہمارا مشورہ مان لیتے باہر نہ نکلتے ہماری بات تسلیم کر لیتے لڑائی کے لڑائی کے اس میں نہ پڑتے تو پھر نہ قتل ہوتے اللہ جواب دیتا ہے مفترین کو آج اخباروں میں آتے ہیں نا بی بی سی والا پوچھ رہا تھا سی ڈی سے کہ آپ نے اتنے سارے آدمی مروا دیے ادھر ادھر ہم نے کہا کہ کانپروں کی نوکری کرنا میدان جنگ میں مر جانے سے بہت بدتر ہے تم تو جو حرام کھا رہے ہو بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہیں ان کی نوکریاں لے رہے ہو یہ زیادہ برائی ہے یہ شہید شہید تو مزے کر گیا اللہ کے یہاں پہنچ گیا برائی میں تو تم ہو کہ جھکے پڑے ہو دلیل ہو رہے ہو مادی اگر تم اپنے گھروں میں جا ہوتے لبرا ضلع زینا تو ضرور باہر نکل آتے وہ لوگ ہوتی علیہم قتل جن کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا الا مزاج اپنی قتل گاہوں کی طرف جس نے جس جگہ قتل ہونا تھا وہاں کے پہنچ جاتا اگر تم لڑائی کے لیے اتنا بھی نکلتے گم اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے والیلوبی کم اور صاف کرے اس چیز کو جو تمہارے قلوب میں ہے صدور اللہ تعالی دلوں کی باتیں جاننے والا ہوں ان الَّذِينَ تَوَلَّو مِنْكُم بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے تم میں سے پیچھے ہٹ گئے تھے یوم الطل جمعان اس دن جس دن دو جماعتیں لڑی ہیں ان نمسد اللہ شیتان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا بے بعد ایمان کا ان کے بعد اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے ان اللہ کپورن حلیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت تحمل والا ہے یا یادینہ آ من اے ایمان والو لا تکون کلینہ تم ان کافروں کی طرح نہ بنو اللہ دینا کپر جنہوں نے کفر کیا وہ قالوان اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے اذا جب ان کے بھائی چلتے ہیں زمین میں جہاد کے لیے او کانو غسن یا لڑنے کے لیے نکلتے ہیں لو کانو عندنا اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے ما ماتو تو نہ مرتے وما ماں اور قتل نہ کیے جاتے کا حسرت اللہ اس بات کو ندامت اور افسوس بنا رہا ہے ان کے دلوں میں ولہ اللہ زندہ کرتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ بیمار تعمل بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو نہ مرتے دیکھو مروا دیا کٹوا دیا موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں والا ان کو فی سبھی لہ اور اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں آؤ تم یا تم مر گئے اللہ کے رستے میں نکلے رستے میں گاڑی الٹ گئی مر گئے کاٹ لیا مر گئے الٹی آئی مر گئے بخار ہوا مر گئے حدیث میں ساری چیزیں نکلا پھر سواری سے گر کے مر گیا کسی جانور نے کاٹ لیا بخار ہو گیا گردن ٹوٹ گئی اپنے کسی ساتھی کی گولی لگ گئی اپنی گولی اٹھے لگ گئی تربیت کرتے ہوئے مارا گیا ہر حال میں جنت میں جائے گا جا سیدھا لما فیرا تم مین اللہ اگر تم اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے او تم یا مر گئے لمحے تم من اللہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش ورحمہ اور مہربانی خیرون بہت بہتر ہے مما مم ان چیزوں سے یجمعون جسے یہ پیچھے رہ جانے والے جمع کر رہے ہیں تم چلے گئے تم اچھے رہ گئے جو پیچھے جو دنیا سمیٹ رہے ہیں تو اجازت جمع کر رہے ہیں تو تم زیادہ اچھے ان سے ولیم متم اور اگر تم مر گئے اور قتل کر دیے گئے الہ اللہ تو شرول تو اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اب اللہ کے نبی کو بھی تو تھوڑا سا صدمہ تھا نا کہ بھائی یہ بھاگے کیوں تھے پھر وہاں سے کیوں ہٹے تھے تو اب اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنے ہیں جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا اب آپ لگائیے سینے سے دوبارہ اور ہمارے ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو کے ان کے لیے استغفار کیجئے ان سے مشورہ بھی کیجئے لیکن جب کسی فیصلے پہ ڈٹ جائیں تو پھر اسے آپ کر لیا کریں سابیماں رحمت من اللہ یہ اللہ <سؤال> ہی کی رحمت سے ہے کہ لن <سؤال> تلہم کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے اگر آپ سخت مزاج ہوتے غلیظ سخت دل والے ہوتے آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے ایک تو منافقین آپ سے الگ ہوئے تھے وہ تو مسئلہ نہیں تھا لیکن جو اعلی ایمان ہیں ان کے آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ آپ کا آپ کے دل کی نرمی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ شرماتے نہیں ہے زیادہ پریشان نہیں ہوتے اور ساتھ رہتے ہیں انہوں کر دیجئے اب آپ تو انہیں معاف کر دیں گے انہیں خطرہ رہے گا کہ اللہ نے بھی معاف کیا کہ نہیں کیا بس لوگ تو آپ ان کے لیے ہاتھ کہ اللہ انہیں معاف کر تو ان کے دل خوش ہو جائیں گے بس شاعر اور ان سے آپ کام کاج میں مشورہ بھی لیا کریں اللہ لیکن جب ازم کر لیں پھر اللہ بھی بھروسہ کیا کریں ان اللہ حب المتوکین اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دوبارہ جماعت اسلام جڑ گئی اب اللہ کی طرف سے وعدہ آ رہا ہے ای اللہ فلا غالب جب اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا وہ تو کون ہے ایسا جو تمہاری نصرت کرے گا اس کے بعد اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وہ ماکان علیہ اور کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کچھ خیانت کرے پچھلی آیت میں حضور سے کہا صحابہ پہ نرمی کریں اب صحابہ کو سمجھایا کہ حضور کی نرمی کا یہ نتیجہ نہ نکالو کہ ناؤز بلا اعتراضات شروع کر دو ان کے اوپر الزامات شروع کر دو جیسے ایک جگہ مال غنیمت میں ایک چادر نہیں تھی تو ایک نے ایسے زبان سے نکال دیا بس وسع ڈالنا تو آسان ہوتا ہے نا ایک چھوٹی سی بات پھیلاؤ دو پھر پورے مجموعے پھیلے گی سب جگہ شیطانی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں شاید اللہ کی نظیریں رکھ لی ہوگی اب اللہ کو بڑی ناپسند آئی یہ بات کہ بھئی نبی تمہاری چادر کیوں رکھے گا اسے تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو جو نبی سے کہا گیا نرمی کرو اس کا مقصد نہیں ہے کہ تم یہ خیانتیں اور الزامات لگانا شروع کر دو اللہ کے نبی کا احترام ہر حال میں تمہیں کرنا ہوگا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہوگا ان کی نرمی محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہاری زبانیں تیز ہو جائیں اور تمہارے انداز میں گستاخی چھلکنے لگے کہتے صاحب اللہ کے نبی کی مسجد میں اس طرح بولتے تھے کہ مچھلیوں کی درمینار سے بھی کم آواز آتی تھی اتنا ادب تھا اور آج بھی روزے ابد کے اوپر جو آئس رکھی ہوئی ہے اس میں یہی ہے اللہ دینا اللہ دینا تو ہم امداد رسول اللہ جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے اللہ نے ان کے دلوں کو چھانٹ لیا تو اس لیے فرمایا کہ نبی پر یہ الزامات نہ لگاؤ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اوپر اوپر سے تو معاف کر دیا ہوگا دل میں کچھ رکھا ہوا ہوگا فرمایا نبی ایسے کام نہیں کرتے کہ اوپر سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ تو غلہ کے دو معنی ہوں گے ایک معنی غلول کہ نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتے اور دوسرا معنی چھپانا کہ نبی یہ نہیں کرتے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو اطمینان رکھو نبی نے جو کہا وہ سچ وَمَا کان ال نبی نور نہیں ہے کسی نبی کے مناسب وہ کوئی چیز چھپا کے رکھے وہ اور جو کوئی سیاحت کرے گا یا غلّہ یوم الیامہ اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے چوری کی تھی جو اس نے خیانت کی تھی سیامت کے دن جو زمین میں چوری کرے گا قیامت کے دن وہ زمین اس کے سر پر ہوگی جو بکری میں چوری اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا آپ پورا پورا کی کیا, کیا وہ پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی کمم با اس شخص ایسا ہو سکتا ہے جو کماتا ہے بے ففا ذمے اللہ, اللہ کی ناراضگی کو ماں با اس کا ٹھکانا جاننم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ہم سیند اللہ اللہ کے یہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کو تیرم بھی اللہ تعالیٰ ان کے امال کو خوب دیکھنے والا ہے اے ایمان والو لقد مند اللہ علومینا تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی مایوس ہونے کی کافروں کے سامنے جھکنے کی دوسروں کے سوانے پڑھنے کی دوسروں کے طریقے لینے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے تم پہ ایمان والوں پر احسان کیا اس بار کہ اللہ نے ان میں بھیج دیا ایک رسول من انہی میں انہی انہی جیسا انسان ہے انہی کی طرح کھاتا پیتا ہے اسی کی طرح اللہ نے اسے تقاضے دیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھانٹ لیا وہ چار کام کرتا ہے یسلو علیم آیاتی ان پر قرآن کی آیتے پڑھ پڑھ پڑ کے سناتا ہے جس طرح یہاں ہم قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو آیتیں سنائی یہ آیتوں کے سننے سے دل تازہ ہوتا ہے وہی اور انہیں بات کرتا ہے ان کا تجکیا کرتا ہے ان کے نفوذ کی اطلاع کرتا ہے وہی اللہ محمول انہیں کتاب سکھاتا ہے و حکمت اور دانائی کی باتیں اپنی حدیث کے ذریعے سے سکھاتا ہے اس آیت سے حدیث کی حجیت ثابت ہو گئی وہ ان قانون قبل ذرال مبین اگر یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اب علماس تم مصیبت ہے مسلمانوں یہ کیا بات ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی بھی ہے تم, تم اس سے ڈبل تکلیف ان کافروں کو پہنچا چکے ہو تمہارے تو صرف ستر شہید ہوئے ہیں ان کے ستر مرے بھی ستر زخمی بھی ہوئے تھے کل تم انا ہوں کہتے ہو یہ شکست کہاں سے آ گئی ہے کُل ہوا مینگی کم آپ فرما دیجیے یہ تمہارے اپنے جانوں کی طرف سے تم اگر نبی کی نافرمانی نہ نا کرتے تو نہ آتی ان اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تقل جمان اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس دن جس دن دو لشکر ٹکرائے تھے سابی عید مل تو اللہ کی حکم سے پہنچی والی عمل مومنین اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر لے ایمان والوں کو ولی اور اللہ دین منافقوں کو اور اللہ تعال وکیلحم ان مز کم, کم دفا تو کرو آ لو تو منافوں نے کہا تھا نالم اگر ہمیں لائی نظر آتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے گافروں نے پورے قرآن میں سب بارہ بہانے بنائے دیا چھوڑنے کے سارے بہن ہمارے کا مسلمان بناتے اللہ اس کو معاف کرے اور ہر شخص کو نفاق سے بچائے اس میں کہا جی ہمیں تو لڑائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے جنگ ہوگی نہیں تو ہم کیوں جائیں بعض نے کہا کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی نا تو ہم جاتے تم اتنے سے ہو وہ اتنے سارے ہیں اس لڑائی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں بس موت ہی ہے اس لیے ہم نہیں جاتے لالم کی قتالن اگر کوئی اچھی لڑائی ہوتی برابر برابر کی ٹکر ہوتی تو ہم جاتے وہ اتنے زیادہ ہم اتنے چھوڑے ہم کیسے جائیں تیسرا ترجمہ تنظ کر رہے جب مشورہ ہو رہا تھا تو ہمارا مشورہ تو مانا نہیں تھا ہم نے کہا تھا مدینہ سے باہر نہ نکلو ہمارا مشورہ نہیں مانا تو لو نعلم الفارن تھی اگر ہمیں جنگ آتی تو ہم نکلتے ہمیں تو جنگ آتی نہیں ہے نا ہماری بات تو چلتی نہیں ہے نا ہمارا مشورہ تو مانتے نہیں ہو تو آج ہم کیوں آئے تمہارے ساتھ تو اس طرح کے بہانے بنا کر وہ پیچھے رہتے تھے ہم للفری یوم اقرب ایمان یہ گھر بیٹھنے والے منافق جن کو جہاد کی دعوت دی گئی نہیں نکلے یہ آج کے دن کفر سے زیادہ قریب ہیں ایمان کی بہ نسبت یق نبی افواہ کہتے ہیں اپنے منہ سے مالے کفی قلوبات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اللہ بما ومایت اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں لوان انہوں نے کہا اپنے مسلمان بھائیوں سے وقادو اور خود گھر میں بیٹھ گئے لو اتا ما نا پتیلو اگر یہ ہماری اطاعت کرتے لڑنے نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے اللہ فرماتا ہے قل پرماتے کمل مؤ تم اپنے آپ سے ذرا موت کو ہٹا دو ان کن تم اگر تم سچے ہو آج بھی کہتے نہیں کہتے شہداء کے گھر آتے ہیں کہتے ہیں روک لیتے نا بچے کو نہ جانے دیتے نا ہم تو سمجھاتے تھے نا نہ جانے تو ان کے ساتھ یہ تو گاڑیوں کے لیے یہ تو کوٹھیوں کے لیے نہ جاتے نا دیکھو وہی الفاظ بالکل ماں پتلو اگر ہماری بات مانتے تو نہ مرتے اللہ کہتا ہے کہتے تم نہ مر کے دکھاؤ ذرا رہو پانچ سو سال زندہ ایک ہزار سال ڈھائی ہزار سال رہو تھوڑا سا زندہ تم بھی تو تیزی سے جا رہے ہو کپڑوں کی طرف اب آخر میں فرمایا منہ میں شکر آ جاتی زائد کو پڑھ کے گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں مارے گئے کہ وہ مرتے ہیں گمان بھی نہ کرو دماغ بھی, بھی لالا سوچو بھی ماں جو کے ماں باپ مبارک ہو تمہیں اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو دماغ میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے اب اس سے زیادہ اللہ اور کیا سمجھائے ہمیں اللہ پر بھی یقین نہیں آتا ہے نا کیا سمجھائے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر آج آ کے کوئی ہمیں کہہ دے تمہارا بیٹا زندہ ہے خیر خرید سے ہم مانیں گے نہیں مانیں گے اس کو کہیں بیٹا کہیں دور دوسرے ملک میں ہو اس ملک کا صدر فون کر کے کہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس ہے مزے سے ہمارے محل میں رہتا ہے کھاتا پیتا ہے سب ہوئے ہیں اس کو ہم کہیں گے واہ ایک جگہ بٹائیں گے میرا بیٹا فلاں محل میں رہتا ہے جی وہاں فیکٹری ملے گا اس کو اللہ کہتے ہیں تیرا بیٹا میرے پاس رہتا ہے تیرا بیٹا میرے پاس رہتا ہے میں مالک الملک ہوں میرے پاس رہتا ہے اور کھاتا پیتا ہے مزے کرتا ہے خوشیاں منا رہا ہے پھر بھی کہیں گے نہیں جی بدلہ جی، ہو گیا جی بدلا تو پھر تو تم مطلع ہے اللہ کو نہ ماننے والی بات ہے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے اور گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں اموات وہ مردے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اگر یہ وہ عام زندگی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد ہر شخص کی روح کو بلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بلحیا کہنے کی ضرورت تھی یہ خاص زندگی خاص زندگی جو عام زندگیوں سے زیادہ ممتاز زیادہ اعلیٰ زیادہ مزے والی زیادہ اڑفا زیادہ اختیارات والی زیادہ لذت والی زیادہ سکون والی ہے اس لیے اللہ کہتے یرزقون اپنے رب کی طرف سے کھاتے پیتے ہیں سبحان اللہ اب اب کسی ماں سے کہو نا تو اپنے بیٹے کو یہاں کیا کھلاتی اللہ اسے کھلا رہا ہے وہ خوش ہوتے الحمد للہ الحمد للہ اللہ کھلا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا تو اللہ اللہ غلط کہے گا نا اس بلا ان کو رزق ملنا تو اللہ کی طرف سے نصقتی سے ثابت ہوگیا اچھا کر کیا رہے ہیں وہ کہتے ہیں فرحین بیما خوش ہیں بیما ان چیزوں چیزوں پر اللہ من فضلی تو اللہ نے انہیں دے دی اپنے فضل سے راز نیاز دیکھو ماں لگا کے نا شہداء کی ساری ایاجیاں اللہ نے چھپا دی اس کے اندر بتایا نہیں کیا کیا ایازیاں دی ہوئی ان کو کیا کیا مزے دیے ماں لگا دیا ماں ما کے اندر چھپ گیا سب کچھ فریہ بیما ان تمام چیزوں پر خوشیاں کرتے ہیں جو ہم نے دی اللہ وہ چیزیں کیا ہے اللہ کہتا نہیں بتاتا آؤ گے تو بتاؤں گا آؤ گے تو بتاؤں گا نہیں بتاتا فرحین نبی ماں ماں نے چھپا دیا سب کچھ اس ماں کے اندر کیا کچھ ہے اور دیا اللہ نے اپنے فضل سے ہے اور اللہ کا فضل تو خاص بندوں پہ ہوتا ہے وہ فضل اللہ یعنی کہ عظیمہ اللہ کا فضل اپنے نبی پر ہوتا ہے خاص بندوں پہ ہوتا ہے اور فضل کے معنی زیاتی فضل کے معنی یعنی ان کے استحقاق سے زیادہ اپنے فضل سے دے رہا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ بدلہ دے رہا ہے بدلہ تو عمل کے مطابق ہوتا ہے اور فضل اس عمل سے زیادہ جو اللہ دینا چاہتا ہے تو فرمایا اللہ اپنے فضل سے جو چیزیں ان کو دی ہیں وہ تمہیں کیا سمجھ میں آئی اب تین سو سال پہلے اگر کسی کو بتایا جائے کہ تین سو سال بعد ایک آدمی کے پاس کمپیوٹر ہوگا انٹرنیٹ ہوگا جاپانی گاڑی ہوگی جہاز ہوگا سمجھ آئے گا وہ کہے گا نہیں کھوتے سے زیادہ کوئی اچھی سواری نہیں ہوگی جدے سے زیادہ اب ہمارے ہم نے تو جنت دیکھی نہیں آخرت دیکھی نہیں اگر اللہ جنت کی ایجادات ہمیں بتانا شروع کرے ہم سمجھیں گے یہاں پر نہیں سمجھیں گے اللہ نے اس مار میں ساری چیزیں چھپا دی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی پتہ نہیں کیا کیا, کیا نعمتیں ہوں گی مسلمانوں ڈھونڈو اس کو تلاش کرو نعمتوں کو کہیں خدا نہ نا ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں بستر پہ موت نہ آ جائے ہر وہ کام کرو جس سے شہادت مل سکتی ہو کیونکہ پھر ہی نبی ماں آتا ہوں وہ خوش ہیں ان چیزوں پہ جو اللہ نے ان کو دے دی ہے اپنے فضل سے اب پیتے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتوں شہادانے جا کے آگے فائلیں بھی نکلوا لی ہیں کیا کرنی ہے آگے فائلیں نکلوا لی ہیں فائلیں پڑ, پڑ پڑ کے خوش ہو رہے ہیں وہ فائلیں کیا ہیں بیا تب شروعہ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں بلدینہ ان لوگوں کے بارے میں لم یلحق جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ملخل فیم ان کے پیچھے والوں سے فائلیں اٹھائیں میرے ابا کی کیا فائل ہے فائل کہا وہ بھی جن میں آنے؟ او خوشی آج. بے بے. <سلام> جنت میں وہ بار ایک دریا ہے جنت کے بار اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کھینچتے ہیں کاٹتے ہیں کھیلتے ہیں اب نئی فائل نکلوائی یار فلاں کا پوچھیں وہ کیسا ہے اس کی فائل نکلوائی پتہ چلا وہ بھی جنت آ رہا ہے پھر خوشیاں منا رہے ہیں پھر چلاگے لگا رہے ہیں پھر خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں تو ساری فائلیں ان کی نظر میں ہے نا اللہ سب چیزیں اللہ کے سامنے کھول کھول کے دے رہا ہے وہ شیرونا اور خوشیاں منا رہے ہیں بن لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے والے اللہ خوف ان کے ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا بلا ہم یہاں ضرور اور نہیں ہوں گے اپنے پیاروں کی فائلیں نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں سفارشیں بھی کرتے ہوں گے ابھی آتے سفارش بھی کریں گے تاکہ اب جس جس کی فائل اچھی نظر آ رہی ہے اس پر بھی یہاں کے خوف اور کم نہیں ہوگا اب خوش ہو رہے ہیں بہت مزے کر رہے ہیں یس سب شیرونا خوشیاں منا رہے ہیں ساری بات ہو گئی پھر اللہ دوبارہ موضوعات ہے خوشیاں منا رہے ہیں بے نعمت من اللہ اللہ کی نعمتوں پر وہ فضل اور اللہ کے فضل سے وہ ان اللہ اور اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان اللہ لا اجر المؤمنین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا ہر چیز کا بدلہ دے رہا ہے اب آگے میں نے ارض کیا تھا کہ صحابہ کو حضور نے کہا کہ پیچھے ہے ابو سفیان کے تو صحابہ چل پڑے زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند آئی اب جب صحابہ جا رہے تھے تو ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو رشوت دی اور ان کو کہا کہ جا کے رپورٹ لگا لو اخبار میں کہ وہ ابو سفیان بڑے غصے میں آ رہا ہے بڑی طاقت ہے تحس نحس کر دے گا انہوں نے آگے صحافیوں نے رپورٹ مشہور کر دی آ رہا ہے جائے گا تمہیں بڑی تیاری ہے صاحب نے کہا اللہ, و آنے اللہ کافی ہے اللہ ہمارا کارساز ہے تو یہ جو تم خبریں پڑھتے ہو دشمنوں کی طاقت کی تو اس پر پڑھا کرو حسب اللہ اللہ استجابوا اسجاب والرسول جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا من بعد ما صابل خر اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے للدین آختر ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے نیک ہے بستق اور پرہیزگار ہیں عظیم، بڑا عظیم اجر ہے مفتر لکھے نیک سارے تھے متقی سارے تھے اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ اللہ بتا دے کہ یہ نیک بھی ہیں متقی بھی ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں تو جن سے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑا سامان جمع کر لیا ہے جمعو جمع کر لیا لکم تمہارے مقابلے میں فخ شو اب در جاؤ ان سے پیسہ خرچ کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہماری طرف سے جا کے ڈراؤ فخش ڈر جاؤ ہوں ایمانا تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا دشمن طاقت میں آ رہا ہے تو اللہ کی اللہ کی نصرت بھی طاقت میں آئے گی بڑا مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا بولے حسبن اللہ, اللہ ہمیں کافی اللہ کی نعمت لے کے, و اور فضل لے کے کچھ مالک عنیمت بھی انہیں مل گیا تھا لمسوکھ کو تکلیف نہیں پہنچی وط تب رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی ولہ حسو فضل عظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب دیکھو ایک گستاخی والا مسئلہ رہا ہے یہ جو لوگ کافروں سے ڈراتے رہتے ہیں سارا دن اللہ انہیں لقب دے رہا ہے اللہ کیا دے رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کا نام نہ ہو تو پکارنے میں آسانی کن کو لکب دے رہے اللہ تعالیٰ نہیں بھائی جو مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتے ہیں ان کو اللہ لقب دے رہا ہے یہ اللہ کی عنایت ہے کہ نہیں اللہ انہیں بھی لقب دے رہا ہے دیکھو اللہ کہتے انالی کو مشان یہی شخص شیطان ہے یو جو تمہیں ڈراتا ہے او اپنے یاروں سے جو تمہیں اپنے یاروں سے ڈرا رہا ہے کافروں سے ڈرا رہا ہے وہ کون ہے شیطان نام دے دیے اللہ تعالی فلا تخافوہم تم ان سے نہ ڈرا کرو وقاف مجھ سے ڈرا کرو ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے شیطان کا کام یار وہ اتنے یہ بنا لیا انہوں نے وہ یوں مار دیں گے مار ہی دیں گے اور مار کے ہم کہاں جائیں گے اللہ من احیا تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ تو دنیا کی لذیذ ترین چیز ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی ڈنڈا لے کے کہو کہ کھڑے ہو جاؤ گڑتا میں تمہیں کوف کھلا دوں گا کہتے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں لاؤنگ چکن سکا تیرے لیے ورما کھڑا ہوگا ورنہ میں تجھے شہد میں شربت میٹھا پانی میں شہد ڈال کے پلا دوں گا تو یہ قابل تمہیں مار دیں گے مار کے کہاں جائیں گے فرحین پرہینا منا منالے جائیں گے پکنک اللہ تعالیٰ کے ہم مزے کرنے کے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو بد کس چیز سے ڈراتے ہو آخری چیز یہ ہے کہ مار دیں گے نا اور مار کے زندہ ہو جائیں گے بلا حیام اللہ نے کہہ دیا تمہارا مطلب پہلے آلوچنا <سؤال> کیسا قرآن ہے دیکھو کس طرح سے دیہات کی تربیت ایسے اسٹیج پہ لے کے جاتے ہیں آپ لوگ تو تھکے بیٹھے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بستر یاد آ رہا ہے لیکن جنت یاد کریں کہ کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں دیہات سمجھا ہے کہتا ہے کہ جو تمہیں اپنے یاروں سے ڈراتے ہیں یہ کون لوگ ہیں لو نا نام بھائی شرما کیوں رہے ہو جو تمہیں ڈرائے کافروں سے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے دشمنوں سے ڈرائے وہ کون ہے اور شیطان تمہارا دوست ہے دشمن ہے دشمن اب نہیں ماننے اب نہیں ماننے وہ کہیں بہت طاقت ہے کوئی پیشاب کی قطر بھی کوئی طاقتور نہیں ایسی ایمان والوں سے پڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ساتھ اللہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی یہی باتیں کہتے رہو بے شک اکیلے بھی رو یہ باتیں کہتے رہو لوگ پاگل ہے ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہے مسلحت نہیں عقل نہیں اس وقت کرنے کی باتیں ہم قرآن پڑھنے کی وقت نہیں ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی بات تو نہیں کر رہے نا اکیلا مسلمان بھی ہو سے یہ باتیں کرنی چاہیے, بات چاہیے بات تاکہ ہارڈ کے ساتھ جائے ایمان کے ساتھ جائے ڈر ڈر کے نہ جائے ہو کے نہ جائے فول ڈراتا ہے اپنے یاروں سے فلاں خاتون تم ان سے نہ ڈرو بخا اور مجھ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے بس دو ایسے رہ صرف عمران ختم کریں گے ان شاء اللہ اگلی پڑھیں لهم ربهم پھر اللہ تعال نے قب کر لی ان کی دعا کہ انی لا اسی وہ کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ظاہر نہیں کروں گا من ذکر ان مردوں میں سے ہوں او عمتا یا عورتوں میں سے بازم باز سب ایک دوسرے سے ہو فلدینہ حاضر ہوں پر لوگوں نے ہجرت کی وہ عقر جو من تی اور نکالے گی اپنے گھروں سے وہ عضوفی اور جن کو تکلیفیں میرے راستے میں وقاتلوا قاتل اور انہوں نے لڑائی کی وہ پتل اور شہید کر دیے گئے نہن سیاتی ہوں میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا پاک کر دوں گا انہیں والا انہیں ضرور ضرور داخل کروں گا جنات تجری ایسے باغات میں بہتی ہیں منتاہتی نیچے سے نہرے ثواب من یہ بدلا ہے اللہ کی طرف سے واللہ اندہو ثواب اللہ کے پاس بہترین بدلا ہے آخری آج عمران کی ایمان والو صبر کرو کروابر اور مقابلے میں مضبوط رہو اور رابطو اور ربات میں لگے رہو دشمنوں کے خلاف ربات میں لگے رہو اللہ اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ ربات کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ چل کے سبق میں ہوں گی سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دیر ہو گئی لیکن کوئی بھی ساتھی جماعت سے نماز نہ چھوڑے کیونکہ یہ بہت بڑا خطارہ ہوگا اگر جماعت سے نماز رہ گئی تو یہ حاضری لیں گے اس کے بعد کوئی جماعت کی ترتیب بنائیں گے ان